فضوق اللہ عذابا بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا پھر تم سب جماعت جماعت بن کر آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سفید بال ہو جائیں گے بے شک دو ذخ گھات کی جگہ ہے سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے اس میں وہ قرنوں صدیوں تک پڑے رہیں گے نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی اور مکرا مکرا کر ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی قیامت کا دن ہمارے علم مقرر دن ہے نہ وہ آگے ہوگا نہ پیچھے ٹھیک وقت پر آ جائے گا کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں جیسے اور جگہ ہے وما نؤخره الا لأجل معدود نہیں ڈھیل دیتے ہم انہیں لیکن وقت مقرر کے لیے اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ جماعتیں جماعتیں بن کر آئیں گے ہر ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ الگ الگ ہوگی جیسے فرمایا یوم جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں سمیت بلائیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سوروں کے درمیان چالیس ہوں گے لوگوں نے پوچھا چالیس دن فرمایا میں نہیں کہہ سکتا پوچھا چالیس مہینے فرمایا مجھے خبر نہیں پوچھا چالیس سال فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اللہ تعالی آسمان سے پانی برسائیں گے اور جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے انسان سارا کا سارا گل سڑ جاتا ہے لیکن ایک ہڈی اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسی سے قیامت کے دن مخلوق مرتب کی جائے گی آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے اور بالکل ریت کے ذرے بن جائیں گے جیسے اور جگہ ہے وَتَرَ جَا اِلَى یعنی تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو جان رہے ہو کہ وہ پختہ مضبوط اور جامد یعنی اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں لیکن یہ بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے ایک اور جگہ ہے وتكون الجبال كالعهن المنفوش یعنی پہاڑ مثل دھنی ہوئی اون کے ہو جائیں گے یہاں فرمایا پہاڑ سراب ہو جائیں گے یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے حالانکہ دراصل کچھ نہیں آخر میں بالکل برباد ہو جائیں گے نام و نشان تک نہ رہے گا جیسے اور جگہ ہے ویسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الى اخر الايه لوگ تم سے اے نبی پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تم کہہ دو انہیں میرا رب پرا گندہ کر دے گا اور زمین بالکل ہموار میدان رہ جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا نہ ٹیلا اور جگہ ہے الْأَرْضَ <بَارِزَة> یعنی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم اے نبی دیکھو گے کہ زمین بالکل کھل گئی ہے پھر فرماتے ہیں سرکش نافرمان مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاک میں جہنم لگی ہوئی ہے یہی ان کے لوٹنے کی اور رہنے سہنے کی جگہ ہے اس کے معنی حسن اور قطعہ رحمہ اللہ نے یہ بھی کیے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم سے نہ گزرے اگر اعمال ٹھیک ہیں تو نجات پالی اور اگر اعمال بد ہیں تو روک لیا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تین پل ہیں پھر فرمایا وہ اس میں مدتوں اور قرنوں پڑے رہیں گے احقاب جمع ہے حقبن کی ایک لمبے زمانے کو حقبا کہتے ہیں بعض کہتے ہیں حقباً اسی سال کا ہوتا ہے سال بارہ مہینے کا مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار سال کا بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم سے یہ مروی ہے بعض کہتے ہیں ستر سال کا حقب ہوتا ہے کوئی کہتا ہے چالیس سال کا جس میں سے ہر دن ایک ہزار سال کا بشیر ابن کام رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں ایک ایک دن اتنا بڑا اور ایسے تین سو سال کا ایک حقب سدی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں سات سو حقب رہیں گے ہر حقب ستر سال کا ہر سال تین سو ساٹھ دن کا اور ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر کا مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت فضوقو کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے خالد ابن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور آیت علم شکا یعنی جہنمی جب تک اللہ چاہیں گے جہنم میں رہیں گے یہ دونوں آیتیں توحید والوں کے بارے میں ہیں امام ابن جلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ احقاب تک رہنا متعلق و آیت حمیم و غصاکہ کے ساتھ یعنی وہ ایک ہی عذاب گرم پانی اور بہتی پیپ کا مدتوں رہے گا پھر دوسری قسم کا عذاب شروع ہوگا لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہی نہیں اللہ حسن وحم اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا تو کہا کہ احقاب سے مراد ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے لیکن حقب کہتے ہیں ستر سال کو جس کا ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے قطع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقاب کبھی ختم نہیں ہوتے ایک حقب ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا ان احقاب کی صحیح مدت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہاں یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک حقب اسی سال کا ایک سال تین سو ساٹھ دن کا ہر دن, دن دنیا کے ایک ہزار سال کا ان دو کو نہ تو کلیجے کی ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ کوئی اچھا پانی پینے کو ملے گا ہاں ٹھنڈک کے بدلے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کھانے پینے کی چیز بہتی ہوئی پیپ ملے گی حمیم اتنے سخت گرم کو کہتے ہیں جس کے بعد حرارت کا کوئی درجہ نہ ہو اور غصہ کہتے ہیں جہنمی لوگوں کے لہو پیپ پسینے آنسو اور زخموں سے بہے ہوئے خون پیپ وغیرہ کو اس گرم چیز کے مقابلے میں یہ اس قدر سرد ہوگی جو بجائے خود اداب ہے اور بے حد بدبودار ہے سورہ سعد میں غصاخ کی بوری تفسیر بیان ہو چکی ہے اب یہاں دوبارہ اس کے بیان کی چندہ ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کل عذابوں سے بچائے آمین بازوں نے کہا ہے کہ بردن سے مراد نیند ہے عرب شاعروں کے شعروں میں بھی بردن نیند کے معنی میں پایا جاتا ہے پھر فرمایا کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے ان کی بدعمال بھی تو دیکھو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حساب کا کوئی دن آنے ہی کا نہیں ہم نے جو جو دلیلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھیں یہ ان سب کو جھٹلاتے تھے کہ زابَ مصدر ہے اس وزن پر اور مصدر بھی آتے ہیں پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے تمام اعمال و افعال کو گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے وہ سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اور سب کا بدلہ بھی ہمارے پاس تیار ہے ان دو سے کہا جائے گا کہ اب ان عذابوں کا مزہ اٹھاؤ ایسے ہی اور اس سے بھی بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے